جس طرح اللہ جانو نے انسانوں کی جسمانی اور مادی ضروریات پوری کرنے کا ایک پورا نظام بنایا ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے حواس سے محسوس کر رہا ہوتا ہے اور صبح و شام اس کو برت رہا ہوتا ہے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ایک سلیم الفطرت انسان صبح و شام یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ جہ شاہ نے اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے دیکھیں اس وقت اگر موسم میں تھوڑی سی خنکی ہے تھوڑی سی سردی ہے تو یہ آسمان پر سورج روشنی بھی دے رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی گرمی بڑھاتا چلا جائے گا اور اس گرمی سے سب سے زیادہ فائدہ انسان اٹھائے گا خود انسان بھی اٹھائیں گے جانور کے انسانوں کے کام آتے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے سبزہ اور چارہ بھی اٹھائے گا پانی بھی فائدہ اٹھائے گا کہ اسی تپش سے وہ آسمانوں بادلوں پر جائے گا اور پھر وہاں سے واپس باران رحمت کی شکل کے اندر انسانوں کے لیے آئے گا تو ہر چیز انسان چاروں طرف جہاں نگاہ اٹھائے گا اس کو لگے گا کہ پوری کی پوری کائنات اللہ جل شاہ نے اس کی خدمت کے لیے لگائی تھی جیسے یہ نظام جو انسان اپنی جسمانی اور مادی خدمت کا دیکھ رہا ہے ایک بندوبست دیکھ رہا ہے کائنات کے اندر ایسے ہی اللہ جل شاہ نے انسانوں کی ہدایت کا بھی ایک نظام قائم فرمایا ہے کبھی بھی اللہ جل شاہوں نے انسانیت کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ انسانوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کس لیے اللہ جل شاہ نے پیدا کیا ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے اللہ جل کیا چاہتے ہیں ہماری کامیابی کس چیز میں ہے اس پورے نظام سے انسانوں کو اللہ جن نے واقف کرانے کے لیے ایک ہدایت کا بھی ایک نظام جاری و ساری فرمایا ہے جو آدم نبینا علیہ نبین علیہ اللہ سلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کی شکل میں اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک مختلف لوگوں کی شکل میں شانو اس کو جاری و ساری فرماتے ہیں اور ہر انسان پر اس کی حجت تمام ہوتی ہے ہر انسان تک وہ پیغام کسی نہ کسی شکل تک پہنچتا ہے اس کے دل پر دستک دیتا ہے اس کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے ہدایت کی یہ پیغام اور ہدایت کی یہ محنت اس تک پہنچتی ہے اس کے کانوں تک اب آگے اس انسان کے اعبال ہیں آگے اس کی زندگی کا طریقہ ہے بسا اوقات انسان اس قدر نافرمانی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے اور اس قدر اپنے دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھا دیتا ہے اور اس قدر اللہ اللہ نشاروں سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے دل کو اس قدر سیاہ کر بیٹھتا ہے کہ ہدایت کا یہ پیغام اس کے دروازے پر بھی آئے اور ہدایت کی یہ دستک اس کے دل پر بھی پڑے تو اس کو نہیں پتہ چلتا اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہوتا ہے اس تک بات کو پہنچانے کا اور بعض اوقات انسانوں پر اللہ تعالیشانوں کا فضل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان ہو جاتا ہے باوجود غلاموں کے پلاؤ ہونے کے ان کی کوئی ادا ان کا کوئی عمل ان کا کوئی قول ان کا کوئی فعل ان کی کوئی خدمت ان کو کسی کی لگی ہوئی دعا کسی لوگ کے اکیلے کو ہاتھ اٹھائے ہو چاہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہوں چاہے وہ مزدوروں کی دعائیں ہوں چاہے وہ غریبوں اور بےکسوں کی دعائیں ہوں وہ کسی انسان کے حق پہ اللہ چندر شاہ رو کی قبور کرواتے ہیں اور اس کے اوپر جب احساس اور انعام اور فضل کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ جب ال ہدایت کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں سب سے پہلا فضل انسان پر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کے قلب کو اللہ جب ال خیر کے لیے اور ہدایت کے لیے اس کے اندر جگہ پیدا کروا دیں اس کو خیر کی پہچان ہو جاتی ہے اہل خیر کے ساتھ اللہ پاک اس کو جوڑ دیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ خیر کی پٹڑی کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ترقی ہونی چلی جاتی ہے اور پھر اللہ جل شاہوں اس کو ایسی بابرکت اور مبارک باد دیتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ جل شاہ اس سے راضی ہو چکے جی ہوتے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے سامنے جن چیزوں کو دنیا کی ساری لڑکتے ہیں احسان اور اللہ پاک کا انعام ہے اور اس کے لیے جو یہاں پر آپ نے سنی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری اسی روح کے اوپر آپ سے گفتگو کی جاتی رہی ہم سب کی اس ضرورت کی طرف اس ضرورت کے احساس کرنے کے اوپر جتنے یہاں پر بیانات ہوئے جو بچال سنی جو دعائیں ہوئیں وہ اسی حوالے سے ہمارا یہ جمع ہونا بھی اسی حوالے से था और अब اجتماع کی آخری نشست ہے اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور یہاں سے ہماری انشاءاللہ یہ اللہ یہ رخصتی آپ سب کی بھی ہماری بھی اسی خیال اور اسی فکر کے ساتھ یہ جدا ہونا بھی اسی فکر کے ساتھ یہ جمع ہونا بھی اور اسی فکر کے ساتھ یہ جدا ہونا بھی میرے بھائیوں اور دوستوں اس چیز پر جو ہدایت کا رستہ ہے جو خیر کے رستے ہیں جو اللہ جل شعروں کو راضی کرنے والا رستہ ہے اس پر آنے کی خواہش تو ہر مسلمان کی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں اور چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کار کیوں نہ ہو بیچارہ اور چاہے وہ کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو اس کے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ایک ایسی زندگی کے اوپر آ جائے ایک ایسی زندگی اختیار کرے جس زندگی سے اللہ جل سے راضی ہو شیطان کے رستوں کے اوپر کوئی نہیں چلنا چاہتا شیطان کا بھائی اور دوست کوئی نہیں بننا چاہتا ہر ایک اللہ جل شاہ کے رستے پر چلنا چاہتا ہے اس, کی اس خواہش کو فشا ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ کلر کے ارشاد کی یہ سنت ہے کہ وہ صرف خواہشات کے اوپر انسانوں کے اندر تبدیلیاں نہیں واقع فرماتے نہیں سبھی امانی امانی کتاب کل بات آئی کہ نہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا اور نہ اس امت کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ میری خواہش پر جس کے ساتھ کسی قسم کا عمل نہ ہو جس کے ساتھ کسی قسم کا حقیقی اور سچا اور پکا جذبہ نہ ہو جس کے ساتھ کسی قربانی پر آبادگی نہ ہو جس کے ساتھ انسان اپنی کچھ چیزیں قربان کرنے کا اپنے اوقات دینے کا اپنی جان لگانے کا اس کا اپنا مان لگانے کا اس کا حقیقی جذبہ اگر اس کی گشت پر نہ ہو تو صرف اچھے خیالات سے زندگیاں نہیں بدلتی اچھا خیال بھی اللہ کی رحمت ہے ابتدا بنتی ہے شروع ہوتا ہے اسے کہ کوئی اسی پر اتفاق کر کے بیٹھ جائے تو یہ صرف اس کے کفایت نہیں کرے گا تو جب یہ خیال ہر انسان کے دل موجود ہے اور اللہ جب شعروں کی طرف سے ایک اور بندربست بھی ہر دل پہ موجود ہے اور وہ یہ کہ ان روحوں نے ہم سب کی روحوں نے پوری انسانیت کی روحوں نے اللہ جب شعروں کے ساتھ اس کی ربوبیت کا عہد کیا اللہ باب نے جب پوچھا ہے کہ تو ہم سب نے عالم ارواح کے اندر جواب دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بنا یا اللہ باقی تو ہی رف ہے میرے نال اور وہی نہیں وہ تقاضا وہ بھی ہمارے دل کے اندر ہماری روح کے اندر موجود ہے اس کے اوپر جتنی بھی گنا کی سیاہی اور کالک آ جائے یا باقی انسانوں پہ جو اسلام سے واقع نہیں ہے ان کے اندر جتنا بھی کفر و شرک کی سیاہیاں ان کے اوپر جڑ جائے اندر ان کی روح کے اندر یہ تقاضہ اور یہ پیغام اور اس کی خاصیت اور اثر موجود ہے اب اس پر انسانیت کو لانے کے لیے خود اس کے اوپر آنے کے لیے لوگوں کو اس کے اوپر لانے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری چیز جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کے لیے کہ کہیں گے کہ مدت ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں گزارے ہوں گے اور ایسی نمازیں شاید نصیب نہیں ہوئی ہوگی ایسی تہجد اور, اس کے، اس کے اور پھر ایسی اللہ تعالی کی دعائیں اور اس پہ رونا دھونا یہ جو ہمیں ان تین دنوں کے اندر اس کا احساس ہوا اور ہم نے یہاں پر الحمد سب نے محسوس کیا اور ایک تازگی محسوس کی اپنے ایمان میں محسوس کی وہ کس وجہ سے تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ماحول تھا جو یہاں پر اللہ نے للہ نظر و کرم سے بنایا اور بڑی محنت کے ساتھ یہ ماحول بنتا ہے اس میں جو آنے والا بندہ باوجود اس کے کہ یہاں پر آپ کی روزمرہ کی زندگی کتنی درہم برہم ہوئی آپ کا آرام کتنا سونے کے بستر لوگوں کے کیسے اور رات کو حضرت کے اوپر اس کا بہت اثر تھا رات اٹھے اور سفر ادھر سے نکلے اس طرح دیکھا تو لوگ اس چمن کے اندر بھی لیٹے ہوئے ہیں ادھر بھی کھلے چھت کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے کسی کے سر پر چھت نہیں ہے کسی کے نیچے بچھولا نہیں ہے اور لوگ وہاں پر ایسے لیٹے ہوئے ہیں یہ تو گھروں کے اندر تو یہ ترتیب نہیں ہوتی اور لوگ اپنے گھروں میں پوری راحت کے ساتھ اس سردی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ٹھنڈے پانی سے وزو کرنے کی عادت نہیں ہے وہ گرم پانی سے وزو کرتے ہیں نرم بستروں کے اوپر سوتے ہیں اور اپنے معمولات کھانے پینے کے ہر ایک اپنے گھر کے اندر راحت آرام اور طبیعت والے ہوتے ہیں اس ساری ترتیب کو اپنے تہذ تہذ کر کے بھی جو سکون ہم نے محسوس کیا ہماری روحوں میں جو سکون محسوس کیا اس سے ہمیں نتیجہ ضرور نکالنا چاہیے اور وہ یہ کہ سکون صرف جسمانی ضروریات پوری کرنے کے اندر نہیں اگر سکون صرف جسم کی راحت اور آرام میں ہوتا اگر سکون صرف خواہشات کو پورا کرنے کے اندر ہوتا اور اپنے دل کے اندر آئی ہر خواہش کو پورا کرنے کے اندر ہوتا اگر صرف مادیت کے ماحول کے اندر ہوتا صرف راحت کے اسباب کے اندر ہوتا تو یہاں ہمیں سکون کا محسوس ہوتا ہمیں اپنے گھروں میں سکون محسوس ہوتا لوگ اپنے گھروں سے تنگ آ کر نکل رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے عالیشان محلات ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ اس فضا کے اندر اس بے کسی اور بے لگائی میں اس فقر کے ماحول میں جو چیز محسوس ہوئی وہ ایک ثبوت ہے سب کے لیے کہ یہ اللہ چند نے وادی اللہ پاک سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے عبد استقبیر اللہ جیلا عبد استغیر اللہ حدیثہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ بکر اللہ تب میں کو سنو آگاہ رہو اے لوگ انسانیت اگر سکون کسی چیز کے اندر ہے تو میری یاد کے اندر ہے یہاں جو آپ نے سکون محسوس کیا وہ اللہ کی یاد کا سکون تھا یہاں کوئی بازاروں کا سکون تو نہیں تھا نہ یہاں پر کوئی راحت و آرام کے اسباب کا سکون تھا یہ یاد الٰہی کا سکون تھا یہ اللہ کے شاہوں کے ساتھ لو لگانے کا نتیجہ تھا یہ اللہ والوں کی صحبت کا سکون تھا یہ لوگ اپنے دلوں میں سوچیں کیسے سکون کے دریا دے کر بیٹھے ہوں گے ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھنے والا آدمی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے ان کے دل سے نکلتی تھی لہروں کی وجہ سے تو خود ان کے قلوب کا حال کیا ہوگا خود ان کے دلوں میں اللہ پاک کی یاد نے جہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں جن کو اللہ کی یاد صبح و شام میسر ہے جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی یاد آسان فرما دی ہے ان لوگوں کو اللہ کے اللہ نے کیسی پیاری زندگی ادا فرمائی یہ ہمیں ہماری خوش نصیبی اور ہماری سعادت ہے کہ ہمیں تین دن اللہ کے اللہ نے ان کے پاس ان کی صحبت کے اندر ایک چھت کے نیچے ان کی آواز کے ساتھ آواز دلا کر ان کی نماز کے ساتھ نماز دلا کر اللہ جل شاہروں نے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ اللہ کا فضل اور احسان ہے یا نہیں یہ تین تین لوگوں کے اور جگہوں کے اندر بھی گزر گئے ہوں گے کس کے کس خاصیت میں گزرے ہوں گے اللہ باغ کرے اور اللہ باغ بچائے کس کے کس نافرمانی کے اندر گزرے ہوں گے اور آپ نے آپ خوش قسمت لوگوں نے یہ دن یہاں پر الحمد گزارے اب آخری نشست ہے اس میں جو چند مختصر باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اس کو بالکل بات آج مختصر اس سے کریں گے کہ آپ انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ان دعا ہوگی اور یہ بڑی قیمتی دعا ہے جو اس مجلس کے بعد ہوتی ہے اس میں اپنی توجہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے ہمارا عمر بھر کا تجربہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اجتماعات کے اندر جن چیزوں کے لئے بھی اللہ پاک سے جہاں اتنے ذکر کرنے والے اور جہاں اتنے راہوں کو اتنے شفے دار لوگ مل کر ایک عارضی اللہ پاک کی باردان کے اندر بھیجے جس کے اوپر یہ خدا جانے کا اتنا مجمع ہے جہاں تک وہ آخری دیوار تک مجھے جو یہاں اوپر نظر آ رہے ہیں سر سے سر جڑے ہوئے وہ آخری نئی تعمیر کے آخر تک نیچے بھی لوگ ہوں گے برامدوں پہ بھی ہوں گے باہر بھی ہوں گے اور یہ سارے اتنی اس میں اللہ والے اس پہ علماء کی اتنی بڑی تعداد ان کی یعنی بہتری اور بے بےگرامی ہے ورنہ وہ اگر آپ ہاتھ کھڑے کریں تو آپ سمجھیں گے کہ سارا کا سارا مجموعہ علاق ہے اتنی بڑی تعداد الحمدللہ علماء کی صلحہ کی طلبہ کی زاکرین کی شاہرین کی اللہ کو یاد کرنے والوں کی مرتبہ اللہ کی یاد کے اندر اللہ کے ذکر کر کے آنسو بہانے والوں کی تو جب یہ سارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے روز آپ پاک سے مانگتے ہیں تو یہ صدا اللہ جب اس انداز میں پہنچتی ہے تو ہماری انفرادی دعائیں تو ویسے نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو یہ ہوتی ہے اس سے بڑی مبارک مجلس ہوتی ہے اور اس کی دعا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے کل ہمارے کچھ دوست ماشاء اللہ مجھے نظر آ رہے بیٹھے گئے وہ کل سے کہہ لگے کہ وہ بہت مصروف لوگ ہیں تو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید دعا کل ہوگی تو انہوں نے کے وقت دیا وقت جا رہے تھے تو میں ان سے کہا کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اگلے دن جو دعا ہوگی اس کو بالکل نہیں چاہیے شام کو ملے <سؤال> گیا بہت اچھا تو میں جانا تھا کہ نہیں روک سکا <سؤال> ملک کسی اور نے روک دیا ملک تو میں کہا ہوں کہ یہ اس مجلس میں جو یہ ایک بڑی اس کی چیز یہ بھی ہے لیکن یہاں جو ہمارا جمع ہونا جس مقصد کے لیے ہوا ہے اور جتنے دور دور سے آپ لوگ تشیف لائے ہیں اور ان کے کونے کونے سے آپ لوگ آئے ہیں بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے آئے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کا سفر بلکہ چوبیس سے بھی زیادہ ہمارے بلتستان کے ساتھی بلتستان والے تو سات گھنٹے میں تو یہ گلگت پہنچے ہوں گے اور پھر وہاں سے اٹھارہ بیس گھنٹے کے اندر یہاں پہنچے ہوں گے تو یہ لوگ اتنے اس طرح ان کی کراچی کے ساتھی اور کہاں کہاں سے آئے ہیں اصل اس اجتماع کی کہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے اور یہ ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی اور حضرت کے گھر پہ دل کو سکون مل جائے گا اور ان خدمت والوں کے جنہوں نے تین چار دن ہم نے تو اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہوتی اللہ اللہ کی لیکن یہاں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ دن تین کے تین دن انہوں نے کھانے کے مطبخ کے اندر گزارے انہوں نے چولہے کے اوپر ایک پتیلا اتار کر اور دوسرا پتیلا چڑھاتے ہوئے گزارے انہوں نے کروں کے اندر روٹیاں لگاتے ہوئے گزارے انہوں نے بیت الخلا کی صفائی کرتے ہوئے گزارے سارے بچنے کے لیے جگہ بناتے ہوئے گزارے اور اپنی جگہوں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی سونے کے لیے ان کی بھی یہ ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی اور یہ صرف ان تین دن کی نہیں کب سے اجتماع کی تیاری ہے اور اس اجتماع کے لیے باقی ملک میں جو محنت ہوئی ہے پورے ملک کے اندر مجالس ہوئی اور جگہ جگہ مجالس کر کے لوگوں اس اشتما کی دعوت دی گئی اور آج آپ آپ الحمد للہ یہاں پر نصیب لائے تو یہ ساری محنتوں کا خلاصہ اور ٹھکانا یہ ہوگا کہ یہاں کا جو پیغام ہے جو یہاں کا جو چیز آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور اللہ کے اللہ نے ہمارے حضرت ہمارے شیخ و مرشد کے دل میں جو درد دیا ہے اس میں سے کوئی حصہ ہم سب کو نصیب ہو جائے اس میں سے کوئی چیز کوئی شما ہمیں بھی مل جائے وہ لے کر ہم اپنے ساتھ جائیں یہاں سے وہ خالی ہاتھ نہ جائے خالی دل نہ جائے یہ جو مہمان کی ہے وہ بالکل ہے نہیں ہے اللہ کا قبول فرمائے جو کچھ یہاں پہ تین دن میں ہوا لیکن اصل چیز یہ کہ ہم کو فکر بھی ساتھ لے کر جائے وہ فکر جو اس ماحول کو بنانے کا باعث بنتی ہے حضرت یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فضا ہے اور یہ ماحول ہے یہ پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ قائم ہو جائے پوری دنیا کے اندر جا بجائے سے مراکز بن جائے اور اس کے اندر ایسے تربیت یافتہ لوگ بیٹھ جائیں اس کے اندر ایسے اللہ والے بیٹھ جائیں ایسے با خدا لوگ وہاں پر ہو ایسے سچے اور امین لوگ وہاں پر ہوں ایسے لوگوں کو جوڑنے والے وسیع القلب علی حوصلہ لوگ وہاں پر ہوں کہ وہ ساری کی ساری انسانیت کو اپنے کے کے اندر سمیٹے پوری کی پوری دنیا ان کے دامن کے سر سمٹ کر آ جائے لوگ جو غیر مسلم ہیں اللہ بات، مسلمان کر کے ان کے پاس لے آئے. جو اہل اسلام ہیں ان کو اپنے اختلافات بھلا کر ان کے پاس لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچے کے پرچم کے نیچے یہ اوت دوبارہ اکٹھی ہو جائے اور جمع ہو جائے اس کے لیے یہ ساری کی ساری محنت یہ کوشش اس طرح کی اور اسی یہ سب چیزیں اسی کی شاخیں ہیں یہ مجالس ذکر بھی اس کی شاخیں ہیں اور یہ دران بھی اسی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں یہ اجتماع بھی اسی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں علاقائی اجتماع بھی ان شاء اللہ نومبر کے مہینے میں کا سفر ہوگا مختلف شہروں کے اجتماع ہوں گے پشاور میں اجتماع ہوگا بنو میں اجتماع بنو کا تو ہو گیا اس کے بعد جو ہے ملتان کا اجتماع ہوگا اور پنجاب کا سفر ہوگا یہ سارے کے سارے اجتماع جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی سلسلے کے اندر جو ساتھی یہاں پر اوقات رہے ہیں اس مجموعی کے اندر جو شمار ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں گے جو شبہ چلے کے اندر چل رہے ہیں سارا سال یہاں پر اللہ کے فضل و رنگ سے چلے کے لوگ آتے رہتے ہیں اور تمام طبقات سے آتے ہیں جو سب سے ایک آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اور خوش بات یہ ہے کہ ہر طبقے سے لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے شعبہ زندگی ہے یا وہ دینی اعتبار سے مختلف طبقات ہیں دونوں طرف سے دنیاوی اعتبار سے جس بھی شعبے کے لوگ ہوں چاہے وہ سرکاری ملازمین ہوں چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازمتیں کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں سٹوڈنٹس ہیں فوج کے افسران ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں الحمدللہ سب کے سب لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں وقت لگاتے ہیں پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے پھر دینی جماعتیں جو مختلف اضباب ہیں دین کے اندر مختلف قسم کی محنتوں کے انداز ہیں ان سب سے بابستہ لوگ الحمد للہ یہاں پر آتے ہیں وقت لگاتے ہیں اور اپنے کاموں کو پھر جا کر زیادہ اجلاس کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس محنت کے اندر کسی کو نہ اس کے دنیاوی کاموں سے جو جائز کام کسی کو نہ اس کے دنیاوی کاموں سے روکتے اور نہ کسی کو اس کے دینی کاموں سے روکتے کتنے لوگ یہاں پر اس مذمے کے اندر موجود ہیں اور وہ اس بات کے گواہ ہیں جب انہوں نے یہاں پر وقت لگایا تو وہ جن دینی جوابوں سے وابستہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے اپن مستقل اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر اپنی ذمہ داریوں سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں تو حضرت اجازت نہیں دی ان سے کہا کہ آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ وہیں پر کام کریں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلقات یہ جو ایک احسان کی تذکیہ اور احسان کی جو محنت ہے یہ ایمان و تخبے کی جو ایک فضاء ہے اس کو بہت قائم کرے جہاں جہاں کام کر ہیں اس فضا کے اندر اس کو لے کر آئے اور ان ساتھیوں کو ان کی جماعتوں کے اندر ان کے اداروں کے اندر ان کی تنظیموں کے اندر جو بھی اہل سے وابستہ ہے ان کو وہاں برقرار رکھا اس کی وجہ سے ان کے اعتماد کے اندر مزید اضافہ ان اور اور ساتھی بھیجتے ہیں اور اور ساتھی یہاں پر بھیجتے ہیں کہ ہمارے ساتھی تربیت پا کر آئے کیونکہ یہ لوگ تربیت پا کر ان کے لیے زیادہ کارآمد بن رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مفید بن رہے ہیں ایک کسی بھی ادارے کو کسی جماعت کو کسی تنظیم کو کسی محنت کو اللہ سے ڈرنے والے سچ بولنے والے امانت کا خیال رکھنے والے اختلافات کو پسے پشٹ ڈالنے والے لوگوں کو جوڑنے والے اللہ تعالیٰ سے زندہ جاگے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ مل جائیں اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو سکتی کسی کو یہ لوگ آپ دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو عرض کروں یا آپ بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جو اس بات کی تعریف کریں گے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے جو ٹرینر منگواتی ہیں جو صرف ان کے لوگوں کو آ کر ہیں کام کے اوپر ان کو ایک ایک دن کا معاوضہ پچیس پچیس تیس تیس لاکھ روپے کے دیا جاتا ہے اس وقت دنیا میں ایسے ٹرینر موجود ہیں جو دس دس ہزار ڈالر ایک دن کی ٹریننگ کر لیتے ہیں کیا کرتے دوسرے لوگوں کے لیے کہتے ہیں ہم آپ کے لوگوں کو آپ کے لیے تیار کریں گے اور اس کا وہاوزا لیتے ہوتل ہیں اور دس دن کے جو ہوٹل کروڑوں روپئے کے بہت آزاد کروائیں گے پھر خود وہ آپ سے لیں گے کیونکہ اب یہ لوگ آپ کے کام کے لیے زیادہ مفید ہو گئے یہ زیادہ فائدہ مند ہو گئے تو یہ کام دنیا کے لوگ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ساتھ کتنی بڑی خیر شاہی اور ہمدردی ہے اور کتنا بڑا ان کا کام اللہ شاہ رخ اس کے ذریعے سے چلا دیتے ہیں کہ ان کو ایسے کر دیے لوگ بھی مدرسوں کو ایسے لوگ چاہیے اپنے مدرسے کو صحیح کرنے کے لیے مسجدوں کو ایسے لوگ چاہیے اپنی مسجد کو مفید ترین بنانے کے لیے اور دنیاوی اداروں کو ایسے لوگ چاہیے فوج کو ایسے افسر چاہیے پولیس والوں کو ایسے افسر چاہیے اداروں کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو, جو امین ہو جن میں, میں بدعنوانی نہ ہو جن میں کرپشن نہ ہو جن کے اندر خیانت نہ ہو جن کے اندر اور کسی قسم کی دو نمبریاں نہ ہو ایسے سچے لوگ تو ہر ایک کو چاہیے تو یہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ معاشرے کو ایسے اپراد فراہم کرنے کی کوشش اور یہی کام عدم الباغ سے وابستہ تمام براکز میں الحمد اللہ ہو رہا ہے اور چونکہ شروع سے اب روز بروز اللہ تعالیٰ کا فصل و گرم ہے ہمارے بزرگوں نے چیزوں کو کہتے ہیں ہمارے استاد تھے اس علاقے میں جب بھی آتا ہوں میں اپنی گردنوں کے احسانات کی وجہ سے ایسی جھکی بھی محسوس کرتا ہوں ان کی شفقتیں ان کی محبتیں ایسی استاد علماء اور رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد امین اور اکزئی شہید الحمد اللہ ہمارے استاد ہی نہیں تھے بہت ان کی شفقتیں ہمارے سر پر ایک گھنا ضائع تھا ان کا. اللہ جن نے ان کو بڑی فراست سے بھی نوازا تھا بڑے علم سے بھی نوازا تھا دنیا تک ان کو پہچانا نہیں ان کی گوشہ نشینی کی وجہ سے کسی نے ان کا تعارف عام طور پر نہیں ہو سکا لوگ پہچان نہیں پائے نہ ان کی علمی شان کسی نے پہچانی نہ ان کی عارفانہ شان ان کے خاص حلقے اور شاگردوں کے علاوہ جن, جن, جن, کو, جن کو ان سے واسطہ رہا تو وہ اس ہمارے الحمدللہ اس محنت اور اس کام کے بارے میں ہمیشہ بڑے تھے امید ہوا کرتے تھے حالانکہ سب کام کی بہت دقت اور یہ ساری نویت ہی نہیں تھی جو آج آپ بچبے کی دیکھ رہے ہیں کام اپنے نے گدا کے اندر تھا اور بہت سارے کاموں میں ہمارے حضرت کو ہمارے شہر کو فرماتے تھے حضرت میں کبھی کبھی ایشان موسوی بھی جوش مارتی ہے تو جب جوش حضرت پر آتا تھا کیا کرتے تھے کہ آپ نے کوئی جوش مالا تھا. آپ کے کام سے اللہ نے بہت بڑا کام دینا ایسے کام کے ہمیں کا کوئی ایسا کام ہو جس کے آگے کوئی ابافی کا ہو تو کہتے تھے کہ یہ ہم کریں گے نے اس کے کام سے آگے چل کر بہت بڑی ہے کاش زیادہ زندہ ہوتے آدم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں وہ تو دس پندرہ بیس لوگوں کا سمجھ وہ مخالفتوں کا سب تھا لوگ کام سمجھ گیا کوئی کہتا تھا مارے کوئی کہتا کوئی تھا یہ تبلیغ والوں کو نہیں مانتی کوئی کہتا تھا جو دنیا جہان کی پروپگنٹے تھے گانوں کے بارے میں ہر طرف بدبو من کی ایک فضا تھی اس میں ان اللہ والوں کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں آج اللہ جل شاہوں نے فضائیں اور ہوائیں موافق کر دی پہلے مجلسیں کرنا چاہتے تھے تو مسجدیں نہیں ملتی تھیں ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ مجلسوں کے لیے مسجدوں میں پہنچے تو لوگوں نے مسجدوں کو لگا اور مجلس کی اجازت نہیں ملتی تھی آج ہزاروں جگہوں سے مجلسوں کی پیشکشیں اور دعوتیں ہیں ہمارے ساتھ پوری تقاضے پورے نہیں کر پاتے اوقات جتنے بھی وہ دیں اور جتنا بھی گھومے لوگ تقاضے پورے نہیں ہوتے حضرت کے سفر کے طرف ساتھ ہوتے ہیں تو ایسی دعوتوں کا ایک ایک ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو راضی کرے کس کے ساتھ مربت کے رشتے ہیں پرانے دینی تعلقات ہیں جاننے والے ہیں محبتوں والے ہیں اتنی محبتوں کے ساتھ آتے ہیں اس کام کو ہمارے مدرسے میں بھی اجتماع رکھیں ہماری مسجد کے اندر بھی اجتماع رکھیں ہمارے جو کو بڑی منج رکھیں فضا اللہ چل شان نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بدل دی یہ دونوں حضرات جو ہمارے دونوں بزرگ شریف فرمائے برکاتوں گی ہمارے شیخ و دونوں حضرات اس بات سے گباہ ہیں کہ اس کام نے کیسے کیسے اخبار دیکھے کیسے کیسے ہر دہائی کی اپنی ایک کہانی ہے اسی کی دہائی میں کیا ہوا نبے کی دہائی میں کیا ہوا دو ہزار کی دہائی میں کیا ہوا اور آج اللہ صلی شاہوں نے کیا منظر پیدا کروا دی اس کا مقصد صرف مجمع جمع کرنا نہیں ہے میرے دوستوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی ہو جائے بھیڑ سے دنیا میں مختلف ناموں کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں مجمے میں جا تک اکٹھے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے مجمے اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا مقصد تو ایک ایسی فکر کے اوپر آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک ایسی بات کے اوپر آپ کو اکٹھا کرنا ہے کہ وہ چیز وہ چراغ فکر اپنے دل کے اندر لے کر آپ اپنے علاقوں کے اندر واپس جائے آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کا چراغ ہو آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ایسا ہو کہ اسے یہ خیر پھیل رہی ہو تو یہاں جو اللہ پاک نے لوگوں اس میں بڑی بچا شروع سے جس کی جس کی جس لحاظ رکھا جن چیزوں سے دوڑ پیدا ہوتا ہے جن باتوں سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں جن باتوں سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے ان باتوں کو ہم مجموعے نہیں پھیلائیں گے بلکہ وہ بات کی جائے گی ان چیزوں पर اوپر لایا جائے گا ان مشترکات کے اوپر لایا جائے گا جس کے مشترکات باہم اکٹھے ہو جائیں گے جس سے لوگ ایک کے ساتھ مل جائیں گے اور آج یہ وقت کی کمی نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ اس ملنے کے ہم نے کیا کیا مناظر اس ملک کے اندر عمل نہ کہاں کہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ لوگ جو وہاں میں دوسرے سے لوٹے ہوئے جو ایک دوسرے سے ناراض تھے جو ایک دوسرے کے پیچھے نوازے نہیں پڑتے تھے جو ایک دوسرے کی مشقوں میں نہیں جاتے تھے جو ایک دوسرے سے بدگوان تھے ایک دوسرے کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں تھے ان کو ہم نے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا ایک دسترخواہ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ مناظر اس محنت کی برکت سے کل حضرت نے فرمایا کہا کہ, وہ وہ کہ میں ایسے ہی بات کرنے لگا تھا کہ حضرت کرتے تھے کہ یہ جو باتیں حضرت نے سنی اس کا خلاصہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی الہامی بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی سکت اس کی ضرورت ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ اور دل کے دل کی پورے دربے دل کے ساتھ اور دل کے جذبوں کے ساتھ وہ اس بات کو لے کر جو بات کل ہوئی تھی کہ امت جڑے گی کیسے ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے محلوں میں ہمارے مدرسوں میں ہمارے شہروں کے اندر وہ ماحول کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حاملین آپ کے دامن سے وابستہ لوگ دین کا درد رکھنے والے سب اکٹھے نظر آئیں اور کفر کو نظر آئے کہ یہ حضور کی ملت جو ہے یہ ملت باخدہ ہے یہ پوری کی پوری امت امت باخدہ ہے اس کے لیے چار باتیں ہم لوگ یہاں پر ہمیشہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بار بار نیا نیا مجبہ بھی ہے ہماری بھی ہمارا جانا ہو جس جگہ ملک کے ان علاقوں میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں لوگوں کا ذوق مختلف بھی ہوتا ہے مسائل کے خلاف بھی ہوتا ہے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن الحمد یہ بات ہوتی है۔ جتنے لوگوں کی طبیعت میں سلامت تباہ ہوتی ہے اور وہاں ہم لوگ ایسے علاقوں میں بھی گئے اشتماعار اور اسی سال کے اندر کہ ہمارے جانے سے پہلے ذکر بال جہر کے اور ذکر کی مجالس کے خلاف پورے علاقے میں اشتہار بانٹے گئے بتایا گیا کہ ذکر بال جہر نہیں ہونا چاہیے ذکر کی مجالس نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایسی ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ جھیل نہیں ہے یہ ہمارے اشتماع سے پہلے اسی علاقے کے اندر لیکن جب وہ بھی تشریف لائے زندگی اشتہارات پہنچے تھے اور جب یہ چار نکات ہم نے سامنے رکھے لاجن شاہروں نے ان کے دنوں کو بھی بوٹ دیے وہ خود گزارے کے ساتھ کہنے لگے کتنے لوگ آ کر ان سے انفرادی طور پر کہنے لگے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ لوگوں نے کی وقت اسی بات کی ضرورت اور اس سے لفا کا جاو جا ذکر کی مجالس دل پڑی اس سے پہلی چیز جس کا ہم سب نے بہت خیال رکھنا ہے اور لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی کلاک و شبہ نہیں ہے اسلام کو جاننے والا ہر بندہ جانتا ہے کہ اسلام کی اساس اور بنیاد وہ توحید کے اوپر ہے عقیدہ توحید ہمارا وہ مرکزی سکون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے عقیدہ توحید ان کے ساتھ مسلمانوں کو مضبوط طریقے کے ساتھ جوڑنا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر توحید حقیقی جذبات پیدا کرنا یہ ہر دینی دعویٰ پر اور محنت کی ہڈی ہے لیکن توحید کی آڑ میں اور توحید کے پردے میں اصناف اور صرف صالحین کی توہین کرنا یہ توحید, توحید کا تقاضا نہیں ہے اس نے ہی عورت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے جب لوگ توحید کا یہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید کامل تب ہوگی کہ جب تک میں صنف صالحین سے کے بارے میں نہ کروں ان کے بارے میں ان کو توہین نہ کروں ان کو برد بھلا نہ کہوں تو لا بحالہ یہ امت ہمیشہ سے اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑتی چلی آئی ہے حضرات امبیا کے بعد حضرات صحابہ کے بعد ہر دور کے درجہ کا درجہ سلف صالحین اس امت کا سایہ ہے اور امت ان سے ہمیشہ پوری شردن گربن ان سے جڑی ہوئی ہے اس سے ان کی توہین ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس دل آزاری کے ماحول جڑے ہی اس, اس, اس کی ہم نے اپنے بیانات میں خیال رکھنا ہے اپنے جلوس قرآن میں خیال رکھنا ہے اپنی مجالس میں خیال رکھنا اپنی محافظ میں خیال رکھنا اپنے جمعے کے خطبات میں خیال رکھنا ہر چیز کے اندر کے کہیں ہماری زبان سے توحید کے نام پر صرف سرف کی توحید کے الفاظ اور جملے نہ نکل جائیں اگر ہم اس پہ کار بند ہو جائیں جتنا یہاں بیٹھا ہے اور بہت ہی دور دور تک جو نظر آ رہا ہے اور جتنے حضرات علماء اس پر تشریف فرمائے اس پیغام کو ہم اس پوری تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں آپ صحیح بتائیں اختلاف پر انتشار ہے کہ بہت بڑا دروازہ بند نہیں ہو جائے گا بند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اسی طرح دوسری بات رسول الما محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کے ساتھ محبت اور عقیدت ان کی ایمان کا حصہ ہے اللہ جب ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے ان کے اوپر ایمان لانے لا الہ الا اللہ کے بعد رکھا محمد الرسول اللہ ان کی رسالت کا ایمان اور ان کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور اسے سے ایک اصلی محبت رکھے بغیر کوئی آدمی ایک مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے دل و نام میں بھی جب تک محبت نہیں ہوگی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کیفیت عشق, عشق کیفیت کی یہ ضروری نظر مگر اس محبت کے نام پر اگر شروع کا بازار گرم کر دیا جائے اگر مشرکانہ اور کو رواج دے دیا جائے اور وہ چیزیں جو شریعت کے اندر نہیں ہے وہ محبت کے نام پر رائن کر دی جائے اور محبت کے نام پر ایک نئی شریعت کھڑی کر دی جائے تو یقیناً یہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار کا باعث اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ جن کو رحمات نے کتابوں و سنت کا صحیح حق دیا ہے جن کو صحیح معلومت دی ہے وہ کبھی کوئی ایسی دینی حکم نہیں تسلیم کریں گے دین کے نام پر جو کتاب و سنت سے اور سلف سالحین سے اور اجماع امت سے جو ثابت ہو جس پر امت کھڑی کا نہیں عواج تھا نئی چیزیں دین کے نام پر اگر ہم محبت کے نام پر متعارف کرائیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ بھی ضرور ہے دین کا اضافہ بھی ہے اور اختلاف اور خلفشار کا باعث بھی ہے اگر یہ کے پیغام لے کر آج یہ سارا مجمعہ یہاں سے جائے خصوصاً کا لما کرام اپنے محلوں اور اپنے علاقوں کے اندر اور لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ اور جو جوڑ کا رہوں دل میں کروں گا اس بات پر ان کو حقیقی محبت سکھائے ان کو ان کو, کو بتائے کہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلے شیخ حکیع کی مشہور کتاب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ تو علماء کے لیے بھی تو ساری ہمت ان کے بچے ہوتے ہیں علماء ان کے روحانی باپ کے ببن سے وہ حقیقی محبت سکھائے بتائیں کہ حدیقی محبت ایسے ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے جہاں پر بھی ہمارے مجالس کے اندر لوگ آتے ہیں اور محبت اور عشق کے کیا ضور کرنے والے جو آتے ہیں تو کبھی ان کو آنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہتے ہیں باقی محبت کے مظاہر تم نہیں آتے کہ جو چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی اور جو کیفیت ہماری یہاں پہ جو ناطے یہاں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھی اور جو اس بچپن کی کیفیت ہوتی ہے آج کل جو ناطفانی وہ ہے انڈسٹری ہے اور ایک بہت بڑا فن ہے لوگ پندرہ پندرہ لاکھ رات میں ناطے پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت تو لوگ کی پیدا ہوتی ہے جو, جو ان کے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے جو کیفیت جو حاصل ہوتی ہے دل کے اندر تو یہ حقیقی محافظ ہے تو یہ کیفیت لوگ مسائل کی میں کوئی بتا نہیں اور حقیقی شکل بھی سامنے رکھنی عاشقوں کو دیکھ کو عاشق چھپا نہیں جاتا جس کے دل میں واقعی محبت ہے وہ آشقار اللہ جب اس کو لوگوں پر اس کی محبت کھول دیتے ہیں اور لوگوں کو صحیح محبت کا کے سامنے آتا ہے تو دوسری چیز جی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے معاشرے میں آ جائے جیسے حضرات صحابہ نے کر کے دکھائی تو آپ بتائیں کہ اختلاف الخلقشار کا ایک اور دروازہ بند ہو جائے گا یا اور کتنی بڑی چیز ہے کیسی امت اس کی وجہ سے بڑی ہوئی اور تقسیم ہوئی بھی ہے وہ کتنی بڑی چیز ٹھیک ہو جائے اگر ہم اس محنت کو کریں اور ہم اس پر لوگوں کے پاس جائیں اور ہم لوگوں کو بتائیں تیسری چیز یہ جو اس دور کے اندر اب شاید سب سے زیادہ آ رہی ہے کہ اپنی آراء کو اپنی تحقیق کو اس کو دین کا دین کی حقیقت ہے اس کو اللہ تلّہ کی بات سمجھنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براد سمجھنا یہ خود انسان کے اندر جب آ جائے کہ وہ چاہے قرآن پڑھاتے ہوئے ہو چاہے حدیث پڑھاتے ہوئے ہو چاہے فقہ کے مسائل بتاتے ہوئے ہو چاہے اور نسلیات و افقات کے بیان میں ہو کہ اگر وہ اپنی بات کو جو اس کی تحقیق ہے جو اس کی رائے ہے اس رائے کو اگر وہ ایسے طریقے کے ساتھ پیش کرے گا کہ گویا یہ ہر پہ آخرا دین کے اندر اس کی مخالفت کرتا اللہ کی مخالفت ہے اس کی مخالفت کرنا رسول اللہ کی مخالفت ہے اگر ہر شخص نے اپنی رائے کو اس شبد مت کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیا تو بتائیں کہ عمد کتنے کھڑے پڑے گی ہر فرق کے ساتھ دس بس لوگ کڑے ہو جائیں گے اور یہ ایک نہیں کہ لاکھوں مرکز کے اندر آ جائیں گے یہ کروڑوں فلے بن جائیں گے کسی کا ایک مانگنے والا ہوگا کسی کے دو مانگنے والے ہوں گے اور اس کے دین کا اپنا ایڈیشن ہوگا اس کے پاس اپنا بعد ہوگا اس لیے لوگوں کو محنت کرنا حضرات علماء کا بھی اس بات کا لحاظ کرنا اپنے بیانات کے اندر کہ جب ہم اشتہادی اختلافات کا بیان کریں جب ہم ان چیزوں کو بیان کریں جو جو شہریت کے اندر کسی بھی بچے میں جن کے ثبوت زندگی ہے اور جن کے اندر جو یاد میں سے ہے یا جو بالکل سراہتن قطری نہیں ہے اس کے نب و بنایا جائے میں نےکیقت ہو جائیں گے تو سا صاحب رحمت اللہ فرمایا کہ بیان کی بھی مجھے یاد. مایا کہ ہم نے اشتہادی مسائل کبھی نظو لہجے کے اندر بیان رکھی ہے اور اس کا ہی آج نتیجہ ہے کہ جب اشتہادی مسائل میں کہیں پر رائے میں تبدیلی ہوتی ہے اپنے اسباب کی بدلنے کی وجہ سے تو عبام الناس اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس مشتے بولوی کل یہ کہتے تھے آج بولوی یہ ہی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں لوگ آپ کو نہیں کہتے ہیں اس چیز کو جائز کہتے تھے آج اس کو ہیں اگر اس وقت ضنی مسائل کا لہجہ ہو رکھتے جو, جو اشتہادی مسائل کا لہجہ ہو رکھتے جو اشتہادی مسائل کا لہجہ ہونا چاہیے تو آج ہمیں یہ مشکل درپیش نہ ہو آج ہر جگہ یہ مشکل درپیش ہے ہر سطح مل کے مل اوپر یہ مشکل درپیش ہے اور جنہوں نے زبان سے کہا ہے ان کو تو پھر بھی مسئلہ آسان ہے کہہ دیں کہ میں رجوع کیا وہ لکھیں ہوئے پتابہ کیا کریں گے جو کتابوں کے چھبوں میں جنگل موجود اس لیے اپنی بیانات کے اندر اپنی گفتگو کے اندر یہ علم کا ایک بہت بڑا ایک علم کی دریا یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ دین کے بیان کے اندر اس کا لمب و کیا ہونا چاہیے ادبا کا لہجہ دیکھے آج آپ اکثر کی بات فرماتے ہیں آپ کبھی دیکھیں پرانے سلق صاحب کی اقابر کی اور قد عمل کی آپ کتابیں دیکھیں تو وہ کسی پر بگڑتی کا حکم جب لگا دیتے ہیں اعتقاد پہ لگاتے تھے عقیلے کا خراب ہونے والے کو بے کہا کرتے تھے اور ہمارے یہاں واضی عرفان ہے یہ لفظ جس کا مرضی ایک بولے صاحب نے تین سال مدرسے میں نہیں گزارے ہوں گے وہ اپنا آدھا گاؤں بے نتی کر چکے ہوتے گے تو ان چیزوں نے ان چیزوں نے کتنا کروڑا اس کے نتیجے میں کتنی مددیں پھیلی اس کے نتیجے کے اندر کتنے اصطلاح اس کی ذمہ داری کس کے سلوا ہے اور کون اس کا ذمہ دار سمجھا جائے گا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو لے کر کھڑے ہو گئے کہا کس نے یہ امت اس کی تقسیم کی تو کون جواب دے گا ان باتوں کو اس لیے اپنی تحقیقات کو اپنی باتوں کو اپنی آرا کو اپنے خیالات کو اس طریقے کے ساتھ پیش کریں ان آپ کا خیال سمجھا جائے اللہ اس کے رسول کی مراد نہ سمجھی جائے تحقیق ہے آپ کے ہر قہمی تحقیق اور اس کے طریقے کو دیکھیں اور اس دور کے اندر میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں اپنے تخذی کے دور کے اندر شیخ السلام حضرت مولانا مفتی محمد عثمانی سے کتابیں دیکھیے پھر تاکہ جو لہجہ حضرت اپنی آراہ کے اندر استعمال پیش کرتے ہیں کیسا لہجہ ہوتا ہے کیا تعبیر ہوتی ہے اور کتنی اس میں کباض ہو ہوتی ہے اور کتنی اس کے اندر ایک دعوت غور و فکر ہوتی ہے اور کتنا یہ بات بھی کہ جب بھی کوئی اور بات اس سے بہتر معلوم ہو رہی مجھے اس بات کو چھوڑنے میں کوئی معلوم نہیں ہے یہ ایک اس بات کو بتا رہی ہوتی ہے علم لہجہ ایسا ہوتا ہے جو ہیں یہ جہل کے, کے لہجے تھے ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ آتی ہے جہل کے ساتھ میں خاص قسم کی تنگی وابستہ ہوتی ہے جہل کی سرنگ بہت تنگ ہوتی ہے جو سرنگ میں گھس سکتا ہے وہ اس کے نزدیک مسلمان ہوتا ہے باقی ساری امت کو خارج کرتا ہے اس لیے اس تیسری بات کے اوپر بھی ہم نے اس کے اوپر یہ ڈاکٹروں کو بھی اور پروفیسروں کو بھی اور دین پیار کرنے والوں کو بھی اور دین کی محنت کرنے والوں کو بھی اور دین کے اندر تحقیق و تحقیق کرنے والوں کو بھی اور علماء اور محمود کرام، علماء کرام کو بھی ہم سب کو اس کے اوپر اگر اس پر ہم سب آ جائے تو یقین چاہیے کہ اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے سینکڑوں ہزاروں فلموں کا اسی دن خاتمہ ہو جائے جس دن یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کی محنت کے اندر لگ گئی چوتھی بات چوتھی بات یہ کہ دین رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت اس سے زیادہ جامع ربوت کوئی اور نہیں تھی اس سے لمبا زمانہ کسی اور کو نہیں دیا گیا اور سید المبیا سید البری الحرین تھے آپ کی اس نبوت سے دین کے کاموں کی شاخیں نکلی ہیں اور ہر ایک میں اپنی استداد کے بقدر حضرات صحابہ کی سب سے اونچی تھی سب سے زیادہ شوقوں نے کام کر کے دکھایا وہ فکا بھی تھے وہ قاضی بھی تھے وہ مجاہد بھی تھے وہ تاریخ بھی تھے ان کے اندر جو خیر کی جتنی رستے اور شکلیں تھیں ان میں جو بڑے صحابہ تھے سب کے اندر تھی بار صحابہ صحابۂ کرام جو تھے ان کو چیز جی نہیں تھے سارے صحابہ نے بغیر لیکن عادل سارے تھے حضور سارے تھے اللہ جانا سب سے تھا اس کے بعد بھی پھر امت کی استعداد کے بقر لوگوں نے دین کے مختلف کسی شعبے میں کسی نے کسی شعبے میں کامیابی حاصل کی اس کا اللہ نے اس کو ذوق دیا اس نے اس نے کام کیا اس سے لوگوں کو اللہ نے خیر پہنچائی کوئی اسی میں آج بھی لوگ مختلف شعبوں پر کام کر رہے ہیں ان دین کے مختلف کاموں کو اور دین کے مختلف شعبوں کو اس نبوت کے مختلف حصے کار نبوت کے اور آپ سس کی شریعت کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے مختلف پہلو اور حصے سمجھا جائے نہ کہ ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے کتنی بدکسمتی ہوگی سمت کی کہ دین کا کام ایک ہی دین ہو اور یا جیسے کسی انسانی جسم کا انسانی جسم ہو انسان کا ایک ہاتھ اگر اس کے دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کر دے تو نقصان کس کا ہے انسان کی ایک ٹانگ اس کی دوسری ٹانک سے انسان اپنی ایک ٹانک سے دوسری ٹانک کو باننا شروع کر دے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کو یا ایک ہاتھ سے اپنے, اپنے منہ کو تو نقصان تو اسی جسم کا ہوگا اسی جسم کا ہوگا تو یہ امت کو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد کروایا یہ جسد ہے ساری کی ساری اور یہ سارے دین کے شعبے اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اعزا ہیں ان سارے شعبوں کو ایک دوسرے کا ممت و معاون ہونا چاہیے ان سارے شعبوں کو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کا کے ساتھ تعاون کرنے والا ایک دوسرے کو خود سے دوسرے کو بہتر سمجھنے والا دوسرے سے خود سے ضلع کرنے والا نہ کہ تقابلی انداز میں اس کو پیش کیا جائے کوئی بندہ ذکر کی مجلس ذکر کا کہیں خاندانوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہے کہ یہ کام تو اصل نہیں ہے اصل کام تو تبلیغ کرنا ہے کوئی آدمی تبلیغ کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہے کہ یہ تو کوئی کام نہیں جو تم کر رہے ہو اصل کام تو مدرسوں میں پڑھنا ہے جو مدرسے میں پڑھنا ہے اس کو جا کر کہا جائے یہ تو کوئی کام نہیں ہے اصل کام تو جہاد کرنا ہے تو جو جہاد کر رہا ہے اس سے کہا جائے کہ یہ تو کام ہی نہیں ہے پیش کیا تو آپ سوچیں نتیجے کے اندر وہ سارا خلفشار ہوگا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے یہ جو معاشرے میں جو خلفشار ہے اس کے تب ہی اسباب آپ دیکھیں ان چاروں بالوں پہ غور فرمائیں چاروں بالوں سے پتہ چلتا ہے یہ اختلاف کا سوٹا کہاں سے کھوٹا شروع کا ایسے ہوئی تھی بات جو آج بڑی ہی نظر آ رہی ہے بات شروع باتوں کا چھوٹے پہماروں سے ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اس سے طبقات ایک جو سے اس علق مستقل مقاتب فکر وجود کے اندر آ جاتے ہیں اس بہنت کا ایک اہم ترین جز یہ بھی ہے کہ تمام دینی بہنتوں کو ایک اسے کے ساتھ شیرو شکر کیا جائے اور دنوں کے ایک سفارتہ یہ کہتی ہے ایک ایک سفارت کارانہ اور سیاسی مزاج کے تحت ملنا جلنا ہے یہ مقصد نہیں مانا کہ وہ جو سیاست ایک دوسرے کے ساتھ صرف نہیں دل کے اندر اہل حق کے سارے کاموں کے لیے دل کے اندر ایک عظم کا احساس رکھا جائے دن سے تسلیم کیا جائے کہ یہ کام اللہ جن سے لے رہے جو خیر کے کام ہے جو اہلیہ جہاں جہاں جس جس شکل کے اندر جس دور کے تحت کر رہے ہیں اور ان کو کہاں ملبوط کیا جائے اور اس, اس پر الحمدللہ اللہ یہ بات ہوتی تھی آج آپ کا جو یہ مجموعہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے اس مجمعے کے اندر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اللہ جہر کی مدد و رسط کے ساتھ جتنے پاکستان میں کم سے کم جتنے دینی اضوا جتنی شکلیں ہیں دین کی محنت اور کام کرنے کی اس سب کے لوگ موجود ہیں الحمد للہ تقریب کے اخباب میں موجود ہیں اور بڑی بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہے پرانے پرانے لوگ موجود ہیں اس کے اندر الحمد للہ اللہ پاک نے رستے کے اندر جہاد کی توہم آئی وہ لوگ یہاں اس مجبع کے اندر موجود ہیں اس مجبے کے اندر علما طلبا کی بہت بڑی اور ایک اور چیز جو اللہ جل شاء یہاں پر الحمدللہ ایک فضا ایسی رکھی گئی کہ کوئی کام کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ روایتی پیریں بریدی نہیں ہے کہ جس پہ یہاں آنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر بندہ کسی ایک ہی پیر سے گیا ہو ہم نے تو عجیب منظر دیکھے پتہ نہیں اور تصور کی تاریخ میں سے پہلے کبھی ایسے ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم حضرت کے ساتھ سفر میں ہوتے مدینہ شریف میں اور بکب پروا کے اندر حضرت اور کے دائیں بائیں ان کے بیٹھے ہوئے جڑے ہوئے اور حضرت کے خلفاء لوگوں کو بیان کرے اور حضرت دلیا میں بیٹھے <تصفح> یہ میں میرے خیال میں یہ تصور کی تاریخ کے اندر شاید آج سے پہلے ایسے نہیں کیونکہ تصور ایک خاص قسم کی مرکزیت کا خود تقادہ کرتا ہے ہم بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی میں نے کتنے سال حضرت کے ساتھ یہ ضد کی میں لگا کہ حضرت ہماری بیعت کی مرکزی متاثر ہونی چاہیے ہماری بیت ایک ہی جگہ ہونی چاہیے اور ہم یہ جو ہم سب لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولنی ہے اس کو بند کریں اور ایک ہی جگہ ہماری بیل یہ ارشاد فرمایا بڑی طویل بات ہے اور شادم اس سے مجھے ساری بات سمجھ کے اندر آئی یہ کیا ترتیب ہے اس کے اندر کیوں حضرت اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ جا حضرت کے سامنے یعنی تصور کے اندر تو بڑی گستاخی سمجھی جائے کہ شہر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ لوگوں لوگوں میں جو لوگ مزاج جانتے ہیں وہ اس کو اس کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا حساس ہو سکتا ہے اور وہ ہم لوگ ہم لوگ کے ہاں یہ مناظر صبح شام ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آئے تو اظہر سے کہا تھا آپ سے بیٹھ کرنے کے لیے آیا تو میں نہیں کروں گا پیدا تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے, کہا مجھے, کہا تو مجھے تو کلمات نہیں آتے میں کہنے کا تم ہاتھ پکڑو کلمات میں کہلواتا ہوں تو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا کلمات حضرت کے لوا رہے تھے بعد میں پوچھے تھے ہم کس سے کہا کہا ہوئے؟ کہا بس دیا, کسی کو نہیں پتا ہمارے رستے میں واپسی میں سفر تھا کہ یہ ہو لیکن ہم ہوئے کس سے ہاتھ ایک نے پکڑا ہوا ہے کلمات کوئی ہے نظام کچھ یہ چیز آپ کو یہ میں اس کو حضرت کی اللہ قبول کی سمجھتا ہوں اور اس دور کے اندر اس ہماری اگر اگر تلقین یہ اجتماعی پوری کے لیے یہ کسی ایک سلسلے کی کا بھی ایک شاخ کا کام نہیں ہے وہ جذبت کے بخر کے ساتھ, ساتھ ایک نئے نام کا اضافہ ہوتا ہے چشتیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر سابریا پھر اس کے اندر ایک اور پلانا پھر اس میں ابدالیہ بھی لگا دے پھر رشیدیہ بھی لگا دے پھر آگے خلیلیہ بھی لگا دے پھر اس کے بعد کرتے کرتے کرتے حضرت کی ترقی تم لوگوں نے اس کام کو ایسا نہیں بنانا کہ تم اس کو ایک مختاریہ بنا کر ایک اور اس پہ چھوٹی سی اس کے اندر بندی اس کام کو پوری امت کی سطح کے اوپر کھولے رکھتا ہے یہ حضرت کی تلقین ہے اپنے سارے مجازین اور ہر مدد کو کے جوڑ کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ پوری امر کے لیے کام اور یہ, یہ سلاسل کے اندر جو تقسیم کا, کا قائد ہی نہیں ہے یہ کہا بلکہ سب کے لیے یہ ایک ہی طرح سے خیر ہے اور یہاں پر اپنوں سے اپنے اور اپ برائے کی کوئی تمیز نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہم سے غیر ہے یا نہیں ہے اس کی بیت کس سے ہے جو بھی یہاں پر آئے اس کام کی خیر سے وہ فائدہ اٹھائے جو بھی یہاں پر آئے اس کام کو سیکھے اور جا کر اپنے شہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ان کا سلسلہ چلائے انہی کے سلسلے کے اندر بیٹھ کرے اسی کے اس تربیب کو سیکھ لے یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اس کے شہر کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا الحمد للہ یہ بات آج اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھا دی اللہ پاک نے لوگوں کے دنوں تک پہنچا دی حضرت بشاہ حق مریضوں کو بھیج دے بے خوف و خطر بھیج دیں اور یہاں پر جو ہے وہ آ لوگ جو آزاد جاتے ہیں بعض آزاد کے پاس پورا یعنی ان کی مصروفیات علمی ہوتی ہیں تو اور ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ ارشاد کے لیے فارغ نہیں ہوتے تو وہ جب ان کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پوری کہتے ہیں آپ کے پاس چار دن گزارنے ہیں آپ کے پاس آیا ہوں تو کہتے ہیں چاہو یہ چار دن لمبوں کا شیخ کو گزار تو یہ, یہ بھی اس یہ کی فضا اور ماحول بنی ہے میرے بھائی اور دوستوں یہ ہمارے دل کے اندر کیسے گزرے گی اس کا فائدہ بھی کس طرح ہوگا اس وقت ہوگا جب ہم میں نے جو آزاد نہیں آئے تھے جمعے کو میں نے دو چیزیں آپ سے عرض کی تھی میں نے کہا کہ دو کام اگر ہم یہ مجمع کر لیں اور اس پر اس کو سمجھ لیں تو اس سے ہمیں یہ پوری محنت انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے فضر کرنے سمجھ میں آ جائے گی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم وقت لگائیں وقت لگائے بغیر نہیں سمجھ میں آئے یہ بیانات سے سمجھ میں والی چیز نہیں ہے بہت زیادہ جس کا جتنے زیزدار ساتھی ہوں آپ دیکھیں گے کہ وقت لگانے کے بعد جو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہ ساری چیز اندر اتر جاتی ہے ایک ہے کان سے سننا ایک ہے دل کے اندر معمولات کی شکل کے اندر اتر جانا یعنی دل میں اترنا بھی اور آزا و جمارش کا انسان کے جسم کے آرگنس کا اس کام کے اندر مشغول ہو جانا اس سے جو اس کی تربیت ہوتی ہے اس سے جس طریقے سے بننا بنتا ہے مولانا نبی صاحب فرما دیتے ہیں کہ یہ خالقہ انسان سازی کی فیکٹریاں ہیں جس کا کہیں پر بیگ بنتے ہیں کہیں جوتے بنتے ہیں کہیں پر کپڑے بنتے ہیں یہاں انسان بنتے ہیں انسانوں کو بنانے میں جگیں جو وقت لگانے کا مقصد ہے وہ انسان بنانا ہے اور وہ وقت کے لیے اپنے کچھ کاموں کو چھوڑ کر جن مشاغل میں ہم لگے ہوئے ہیں جن مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں اور سچی بات یہ کہ جن گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جس معاشیت کے اندر اس کو چھوڑ کر ہم آئیں اور اس فضا کے اندر وقت گزارے اور کچھ اس, اس, اس, اس کا اثر جو ہمارے دل پر ہوگا اور جو ہماری عادتیں بننے کی ہمیں راتوں کو اٹھنے کی عادت ہو ہمیں کلونے دھونے کی عادت ہو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو دل میں خوشحد اور خوشادگی کا ہو کینے اور ہمارے دل سے ساری ناراضگی اور خفکیاں ختم ہو اور ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تعلق سے اس کے لیے محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کے لیے نبق لگانا ضروری ہے اور وہ کم سے کم ہم کہتے ہیں کہ چالیس دن ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے چالیس دن لگائے کہیں پر مسلسل ایک معمولات کے اس میں گزرے اسے معمولات کے اس سے مجھے یاد آیا حضرت شخوال اسلام فی الد السمانی صاحب دام برکات دارلی بات پہ شابر تشریف لائے تھے فقید فقیر البساد تھے میرے چار بحضی گاڑی میں بیٹھے تھے کوئی چالیس منٹ تک تو حضرت کی گاڑی پینتیس منٹ تک تو مجمے سے نہیں نکل پا رہی اور حضرت مسلسل دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے مجھ میں مجھے بار بھی خیال ہے میں نے حضرت کے ہاتھ تھک جائیں گے تو میں حضرت تھوڑا دبا کر میرا مطلب تھا ہاتھ نیچے کر لیں اتنی دیر کیسے ہاتھ اٹھائیں گے مولوی صاحب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے آئے وہ لوگ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس لیے یہ مجبہ یہاں پر آئے اس لیے اس لیے کی قدردانی تھی سب سے نہیں کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تو ایسا تھا کہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تو وہ اس کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر سب کی اور محبت کا جواب اور لوگوں کو یہ آگتا وہ گاڑی سے چپک پڑے ایک نوجوان مجھے ابھی تک اس کا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ گاڑی بولے چپک گیا گاڑی کے ساتھ اور وہ دیر تک پہلے گاڑی کے گاڑی کو کھڑا ہو گیا کٹکھا رہا تھا وہ اس کو پیشے والے گارڈ کافی دیر کھٹا رہا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا جو ہے وہ شیشہ نہیں کھولا تو بعد میں جو ہے وہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ٹک آواز آ رہی ہے گاڑی کے شیشے کا لیتے ہم راتوں میں واپسی کو نظر نہیں رہا تو گارڈ کہا کہ وہ ایک نوجوان تھا دیر ساتھ بھاگتا رہا اور مجھے کہتا تھا کہ کا بولتا حضرت کو چھونے کو ایک دفعہ تم نے کھول دیتے شیشا کے لیے اتنی محبت تھی تو کھول دیتے شیشہ کے لیے اس کو پیار کیا تھا وہ آدھا پورا کلو میٹر گاڑی کے ساتھ چکا نا. یہ اللہ رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کے اللہ ساتھ لوگوں کی محبت ہوتا ہے میں نے ہم دارالمان پی جا رہے تھے تو میں نے عزت سے کہا کہ حضرت دل ہے کہ گا شیخ تشیر میں تو حضرت بہت بڑی اس کے بھائی نظام الاوقات ہے اور ہم بھی جاتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے صبح ساڑھے تین بجے سے نظام الاوقات چلتا ہے اور رات نشا کی نماز بندھے ہوئے معمول میں لوگ وقت گزارتے ہیں اور کے کئے، کئے بار ہے تو فرمایا کہ مجھے کہا کہ بولے ساتھ بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آؤں لیکن بیان کرنے کے نہیں اسی نظام الاوقات کا हिस्सा کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کچھ دن میں آؤں ترتیب کے مطابق میں وقت گزاروں آتا ہوں میں گنے کے اللہ والے کیسے قدردار ہوتے ہیں وہ نہ وہ کتنی اونچی شانوں کے قابل ہے لیکن چاہتا ہے میں بھی اس ترتیب کے مطابق آ کچھ دن یہاں پر گزاروں ابھی بھی اس اجتماع کے لیے حضرت کا بڑا وہ تازہ شریف حضرت شیف جگہ کراچی تو حاضر نے تو فرمایا کہ میں تو آپ کا مقروض ہوں میں نے تو آنا اجتماع تشریف لانا سے طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت نے میرا کہا کہ وہ رابطہ کرے گا تو مجھے تھوڑی سی رابطے میں تاخیر ہو گئی تو میں فون کیا میں بتایا میں کہ اجتماع کی بتائی تو میں وہاں بڑا پکا ارادہ کیے بیٹھا تھا لیکن مجھے تو تعریفوں کا پتہ نہیں تھا تو میں یہ وقت جو ہے تاجکستان بس ایشیا کی کسی ریاست کا نام لیا کہا کہ وہاں دے چکا ہوں وہاں سارے سفر کے تمام چیزیں بھی طے ہو گئی جی ہیں تو, تو وہاں جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر میں کسی وقت کے اندر آؤں گا تو اللہ علیہ اور اہل علم اس ماحول کے اتنے قدر ہمیں پتہ ہے کہ کہ اس سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے اس لیے پہلی چیز جس کے سے اس سے گزارش کروں گا کہ کام جو ہے طے کرے یہاں پر آج بیٹھے ہوئے دل میں پختہ نیت کریں اور کل حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں جو ارادہ ہوتا ہے یہ وہ والا ارادہ نہیں ہوتا کہ جو فقط ارادہ کر کے نہ کرنے کا عزم بھی ہو سکتا ایک ہے نا کہ زبان سے ارادہ اور دل سے نہ کرنے کا کا ارادہ وہ والا نہیں ہوتا یہاں وہ ارادہ ہوتا ہے جو زبان کی اور دل کی اور نیت کی اور ارادے کی اور حوصلے کی اور عزم کی ہر چیز کی پکی سچائی کے ساتھ ہوتا ہے تو ایسی پکی سچائی کے ساتھ چلنے کا ارادہ کون کون کرتا ہے ان ماشاءاللہ جو لوگ رہ گئے نہیں ارادہ تو تھوڑے سے لوگ رہے پکا ارادہ سب کا ارادہ ان شاء اللہ ایک چلنے کا ان شاء دوسری چیز یہ ہے کہ میں کہتا ہوں حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے اور اس قید کو سمجھنے کے لیے دوسری مؤثر چیز حضرت کی کتابیں ہیں اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں میں حضرت سے کہتا ہوں ماشاء اللہ تفصیل کی تین چیزیں چھپ گئی ہیں البرحان کی تین جلتے سنیں وغیرہ پوری ہو گئی ہے ہمارا جو ہمارے سارے ساتھی جانتے ہیں وہ مذیب حیات میں جہاں دس دے رہا ہے بیان کرنا ہے دشت قرآن مسجد میں ہے، کو پڑھانا ہے اگر زیادہ تفاسی دیکھنے کا وقت نہ ہوتے بعض اللہ آٹھ اٹھ نو تفاس دیکھتا ہوں لیکن اگر وقت نہ ہو تو مجھے ایک ایسا لگتا ہے جیسے کیا کرایا کام ایک خلاصہ میرے لیے بس وہ پڑھ لیا اور اس کو ایک کام چل جاتا ہے دل سے حضرت کے لیے دعا ہے کہ صرف ہماری اسلام نہیں دیت ہماری پوری رہے ہیں جو ہمیں اپنے اپنے مولوانہ کاموں کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے القرآن کی چیزیں گئی ہیں حضرت الباء کے ضرور مطالعہ کر رہا ہے عام لوگ بھی کر سکتے ہیں الحمد للہ کے اندر ہے بڑی سلیس اردو ہے اور ادھر ہے تقاثیر کا گویا کہ ایسے حضرت کی بہت سی جگہوں پر اپنی رائے بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ ایک تفصیل ہے انہوں فائدہ اکٹھا اکٹھا ہو وہاں پر موجود ہے اس طرح باقی کتابیں بھی تو کتابیں ضرور مطالعے کے اندر رکھیں اور ایمانی صفات کو لے لے اسی طرح یہ کتاب السکاط کتاب وزات کتاب الصلاد یہ جو جباہلام جو کے سلسلے کی جتنی کتابیں ہیں یہ آپ کو روز مرہ کے مسائل اس سے پڑھ کر آپ کی عبادات ضرور ٹھیک ہو جائے نماز پڑھیں گے نسلوں کے مطابق پڑھیں گے تہارت <تو> <تصف> حاصل دی، دی، ہوگی دین کے مطابق ہوگی اس سے کتابوں کے مطالعے کی عادت بنائے آدھا گھنٹہ الحمد ہم اپنے ساتھیوں کو تنقین کرتے ہیں ان کی معاملات کا حصہ کہ روزانہ سونے سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ وہ ضرور کرتے کتابوں میں سے اور ایک کتاب ختم ہوتی ہے تو روزی شروع کرتے ہیں اس طریقے سے یہ جو, جو, جو, جو ساتھی آتے ہیں وہاں پر ہمارے جو پڑھتے ہیں جو عیسائی کالج جتنے بھی اس سے کتابوں کے بارے میں خاص طور پر میں آپ کو سنؤں یہ کہ اس کا اختابہ کر کرنے کا اور روزانہ 15 منٹ 20 منٹ اور آدھا وقت دے سکتے لکھا ہوا سارا کا سارا اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور وقت لگانے سے سمجھ میں آئے گا تو کی نیت کرتے ہیں آخری بات یہ کروں اور حضرت کی طرف عرض کر رہا ہوں حضرت کا بہت اس بات کا بہت تھا کہ آپ دور دور سے آئے آپ کے اندر انداز و نعمت کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہیں آپ کے اندر حضرات اللہ جن مخلومیت جن کو اللہ پاک نے مخلومیت کے مقامات پر فائز کیا ہے اہل خدمت ان کو دیے میں وہ حضرات بھی ہیں اور یہاں پر ہم آپ کے لیے جو آپ کے شاعر شان بندوبست تھا جیسے آپ کی خدمت ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے آپ کی یہ اس علاقہ آپ کو پتا ہے جس طرح یہاں پر صورتحال ہے یہاں پانی نہیں ہے یہاں بجلی نہیں ہے یہاں پر گیس نہیں ہے اور یہاں پر باقی مسائل اللہ کی محبت میں آپ سارے لوگ آئے آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں آپ کی آپ کو بہت حق ہے ہمارے کو اتنا حق ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں تو آپ کے حق نہیں ادا کر سکتے اس میں ہم سے جو کمی کو چاہیے آپ کی خدمت کے اندر ہوئی اور جن کو کسی کو بستر نہیں ملا کسی کو چھت نہیں ملی کسی کو فرش ملا کسی کو کھانا نہیں ملنا ہوگا کسی کو کوئی اور تکلیف ہوئی ہو تو میں آپ سے دست بدستہ اس کے اوپر معافی جا رہا ہوں آپ جانے سے پہلے ضرور اس پر ہماری کوتا ہی پر ہماری نالائقی پر اس کے اوپر ہمیں آپ معاف کر کے جائیں اللہ اس تشاور اوپر آپ وجرت فرمائے گا تو آبر اکیس بائیس اور تیئیس نومبر کو انشاءاللہ شاء اللہ پشابر کا اجتماع ہے اس کے بعد اجتماع کا پورا سلسلہ ہوگا اکیس بائیس اور تیئیس نومبر کو تو اس کے بدھ کا جمعہ بدھ جمعرات اور جمعہ تو جتنے ساتھی ہیں پورے صوبے کے ساتھی خاص طور پر یہ پشاور کا جمعہ اجتماع ہوتا ہے کہ پورے صوبے کا اجتماع ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ پورے ساتھی اس تیار کر کر کے اور باقی بھی جو قرب و جوار والے ہیں پشابر اسلام آباد سے بھی قریب ہے اٹک سے بھی قریب ہے یہ سارے علاقے قرب و جوار ہے تو سارے کے سارے پشاور اجتماع میں شرکت کی پر کوشش کروں